اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما علنا وما سرفنا وما تعلم أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللہ النحب علعین المان و سید قلوبنا الوبینہ وکر الكفر القفر الفصوق اب من و جاننا راشدین اللہ سیدین و جاننا خدا تمدین جیسا کہ آپ نے ذکر الہی فضیلت و عذاب سے متعلق اعلان سنا ہے رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں اور اس مبارک رات میں اس مبارک مقام پر جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ذکر الہی وہ عنومان ہے جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے دنیا اور آفرت کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے اور یہ وہ ذکر الہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا ذکر قائم کرے قرآن اور حدیث کے مسائل پر گفتگو کرے جو ذکر کی اہم ترین مجلس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کی اجازت اللّہ قوم من مناد قوم مفور لکم وفی روایت وبدل سیاد حسنات جب لوگ کسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں دین کی باتوں کو پیش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے کم مخفور القم تم کھڑے ہو جاؤ اور اس مجلس سے اس حال میں پلٹو کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے وبود دل سیاحت تم اور تمہاری خطاؤں اور لفظشوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی غلطیوں کو اور ان کی خطاؤں کو اللہ نیکیوں سے بدلتے ہیں اس لیے کہ جب انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اللہ کی بڑائی و کبریائی کا اعلان کرتا ہے توبہ اور استخار کرتا ہے اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں قائم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے اس مقدس گھر میں جو لوگ بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں جو ذکر الہی کی سب سے اہم ترین شکل ہے ذکر الہی کی سب سے افضل ترین شکل ہے قرآن پڑھنا اور سیکھنا قرآن سیکھنا اور سکھانا اگر کوئی شخص ایسی مجلسوں میں شریک ہو تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں اسی وقت اللہ کا چار انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انعام کا مستحق بنائے اور اللہ تعالیٰ اس انعام سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال حديث عن أبي رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطى بعمله لم يصلح به نسب رواه مسلم جبلود اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں کیوں اتنون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے اللہ نذر تعلیم سکین اللہ ان کے دلوں پر سکینہ نازل کرتا ہے ماں مان سکین سکی نت حت فنانی نتلوی دنوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اصل زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب روشن اور منور ہو دنیا کی ساری نعمتیں انسان کو مل جائے لیکن اگر انسان کو قلبی سکون نہیں ہے دنیا کی نعمتوں کا کوئی وزن اور کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اگر ایسی مجلسوں کو قائم کرو گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اللہ آپ کے دنوں کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے گا سکون ادا کرے گا جیسا کہ پیش رو ہمارے بھائی نے کہا قرآن مجید کی آج پڑھتے ہوئے الابر اللہ قلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان اور سکون ہوتا ہے یہ برکتیں انہی مجلسوں کے اندر ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ نذرت مکین چنانچے آج سے تقریبا 35 سال پہلے امریکہ کے اندر بعض اسکالروں نے سائنس دانوں نے اس بات پر تجربہ کیا اور اس بات کے اوپر ریسرچ کیا کہ قرآن کہتا ہے یادین ربی کم وہ شفا الدور دنیا کے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور ایسا نسخے شفا آیا اور ایسا کرام آیا جو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے انہوں نے قرآن کریم کی سورج الرحمن کا تجربہ کیا اور ہارٹ کے دو مریضوں کو دو کمروں میں سنا کر سور الرحمن کی تلاوت سنائی گئی سورج سنانے سے پہلے قرآن کی کیسے لگانے سے پہلے مریض کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی لیکن بیس منٹ کے بعد تقریباً جب آلے کے ذریعے سے مریض کے سینے کا جائزہ لیا گیا تو مریض کے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی تھی اور مریض پر سکون حالت میں تھا اللہ بھی ذکر اللہ حسمین القروب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان سکون ہوتا ہے اللہ نے وہ مقام دیا وہ نعمتیں دی جنہیں ہمیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں و زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں جنہیں آپ اور آپ آسمان کی فضاؤں میں تلاشتے رہے زمین کی گہرائیوں میں تلاشتے رہے اللہ نے اس نعمت سے آپ کو مالا کیا ہے آپ اس نعمت کی قدر کیجیے وہ ذکر اللہ ہے پہلا انعام یہ ہے اللہ دنوں پر اطمینان نازل کرتا ہے رحما اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے تیسرا انعام یہ ہے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں چوتھا انعام ہی یہ ہے وزکرحم وافی من آئیں اگر آپ یہاں پر اللہ کو یاد کرو گے قرآن سیکھو گے سکھاؤ گے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کے اعلان کرو گے اپنی نفس کی بڑائی نہیں اپنی خاندان کی بڑائی نہیں اپنے ملک کی بڑائی نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کا ذکر خیر اس جماعت میں کرے گا جو مقرب ترین جماعت ہے جو فرشتوں کی جماعت ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ عظیم ترین عنوان ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے یا الذین وہ سب بہو بکرتوں ایمان والوں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر کا کہ مختصر تشریح آج میں آئے گی لیکن ذکر کا ایک عام مفہوم جو ام کرام نے اور مختصرین نظام نے اور اسلام کے داریوں نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ کی بڑائی اور کیبریائی کا اعلان کرنا اللہ کے اسما و صفات کا ذکر کرنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ رب العالمین کے حکام کو پیش کرنا اللہ کے دین کے پیغام کو امت کے سامنے پیش کرنا یہ مکمل ذکر ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی کمریائی اللہ کی تحید اللہ کی عظمت چاہے و تحلیل کے ذریعے ہو چاہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو چاہے مسائل کی توضیح کے ذریعے ہو مقصد اللہ کا ذکر ہے اللہ کی بڑائی ہے یہ سب ذکر میں داخل ہے اس لیے ذکر کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تبلیغ کا حکم دیا وہیں تبلیغ کے حکم کے ساتھ ذکر کا بھی حکم دیا ذکر اور تبلیغ دونوں ساتھ ساتھ یا ایوہل مدر ورب کا پکبر وسیع ب کا اے چادر اوڑنے والے اٹھ جائیے ابو اب بیداری کا مقصد ہے امت کو بیدار کیجیے انسانیت کو آپ اللہ کا پیغام سنائیے انکار بدہمی کے نتائج سے آگاہ کیجیے اور ورب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان الگ کیجیے اللہ کی بڑائی اللہ کی تصویر و تحلیل یہ بیان کیجیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے ساتھ اللہ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے ایمان والوں کو کیا کہا یا ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو کثرت سے یاد کرو کیوں ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے ہمارا ملک بڑا نہیں ہماری ذات بڑی نہیں ہمارا خاندان بڑا نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرو بالخصوص صبح و شام اللہ کی تصریح و تحلیل بیان کرو کیوں اگر اللہ کو یاد کرو گے تو کیا ہوگا فل قرون کروں وشرونی تکفرون تک فرون اللہ پرمادہ اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا وشرونی ولا تک میرا شکریہ ادا کرو نہ شکریہ مت کرو اگر اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جی میں یاد کرے گا من ذکرنی فی نفسی زکر فی نفس کرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی جو مجھ کو اپنے جی میں یاد کرے گا میں اس کو اپنے جی میں یاد کروں گا یعنی اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے اگر ہمارا دل شرشار ہوگا اور اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں گے بغیر آواز کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرے گا اور منظکرنی فیمن لگے خیر میں اگر اللہ کو کسی جماعت میں یاد کرو گے تو اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر جماعت میں ہم فرشتوں میں یاد کرے گا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے. اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ پر رحمتیں نازل کرے گا اللہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کیا کرے گا اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے گا نمبر ایک نمبر دو یہ بخاری نے سلاس اللہ کا معنیٰ بتایا این دل بلائے گیا اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا نمبر تین اگر اللہ کو یاد کرو گے تو فرشتے آپ کے اوپر رحمت کی دعائیں کریں گے یعنی آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے جو لوگ توغہ اور رشت کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں مقرب فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ بحمد به للذين آمنوا اور آگے کیا کہا وہ فرشتے جو اللہ کے یار اس کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تصویر اور تحلیل بیان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ مقرر فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جن کی زبانوں پر اللہ کی بڑائی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے جو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ کے عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں ذکر کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جابر کی حدیث مسلم رحمت کی ندی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وشتے علی اللہ سے عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کان سے لے کر ان کے کندھے کی دوری سات سو سال کی مسافت ہے کان سے لے کر کان کے لو سے لے کر ان کے گردن کی دوری موٹے کی دوری سات سو سال کی مسافت سے اللہ اکبر اور صحیح الجامے کی روایت کہ ان کا سر ساتویں آسمان کے اوپر وہ رجلہ فلر اور ان کے پاؤں ساتویں طبق زمین کے نیچے ہیں وہ مقرب فرشتے ان لوگوں کے لیے مقصدی روائیں کرتے ہیں جو توبہ رشتے خار کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں ففری لینتابو جنہوں نے گناہوں کے بعد اپنی گنا اپنی غلطی کا احساس کیا جی مومن کی علامت کیا ہے توبہ کون کرے گا توبہ وہی کرے گا جس کو گناہ کا احساس ہوگا توبہ وہی کرے گا جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالی نے سورا عمران کی اس مشہور آیت میں فرمایا سورہ عالیہ عمران آج نمبر طالباً ایک سو نمبر کی آیت ہے اللہ فرماتا والذین اذا فعلوا وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی اور برائی کا کام کیا نفس کے غلبے میں آ کر خواہشات نفس کی پیروی میں آ کر گنا سرزد ہو گیا لیکن گنا کا احساس ہوا گناہ پر انہوں نے ندامت کا آنسو بہایا شرمندگی کا آنسو بہایا اللہ بھر ہے جنہوں نے بے حیائی کی یا اپنی جانوں پہ ظلم کیا ذکر اللہ توبہ کرنے سے پہلے کیا ہے ذکر اللہ اے ذکر اللہ, اللہ فی الن اے تزکرو فیم فی انہوں نے اس گناہ کا احساس کیا اپنے دنوں کے اندر زمان سے توبہ کرنے سے پہلے انہوں نے دنوں کے اندر اس گنا کا احساس کیا اللہ کو یاد کیا دنوں اللہ کا ذکر کیا دل میں اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کیا اور وہ لوگ جو بار بار گناہ نہیں کرتے تو وہ لوگ جو توبہ و استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو گنا کا احساس ہوتا ہے اور جن کی زبانوں پر اللہ کی بڑائی کی بریائی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں فخر اللہ, اللہ ایسے توبہ کرنے والے اور ایسے استغفار کرنے والے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما وہ توبہ نہیں کہ توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا زبان سے ہم توبہ کرتے ہیں دل کے اندر مت رہے بلکہ توبہ کی علامت یہ ہے کہ لغفار وآمن وآمن بعد والی پہلی زندگی سے اچھی ہو انسان توبہ کرنے کے بعد مستقیم پر گامزن ہو راہیاب ہو شرک سے توبہ کرے تو ہیل پہ آ جائے سینا سے توبہ کرے تو پاکستان میں کسی نگی اختیار کرے ریشو سے توبہ کرے تو حلال اور حرام کی اسے تمیز ہو ایسے لوگوں کے لیے مقرر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بس اور یہ نہیں نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما اکیلے نہیں ربنا واد نیل اللہ انہیں جنت میں داخل فرما وہ اور ان کے باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا چھکڑ دادا آخری جو لوگ بھی صحیح راستے پر تھے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر سبا ان کی بیویوں کو وہ ان کے ان کی ضروریت کو یعنی بیٹا پوتا پرپوتا پوتا تکڑ پوتا لکڑ پوتا چھکڑ پوتا آسر جو لوگ بھی صحیح راستے پر تھے اللہ اکبر تو یہ فضیلت ملے گی اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کی بلائی بیان کی اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کیا سنت کے مطابق اور یہی نہیں ان نرمل کے مادہ مقرر فرشتے تم میں سے ایک آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اللہ عمر اللہ فرما برحم فرما اگر نماز پڑھنے کے بعد مسلح پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مقرر فرشتے کیا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں جس کی اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پر حمن فرما تو اللہ کے مقرر فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا دھیر اگر اللہ کو یاد کریں گے اللہ تاریکیوں سے نکالے گا شرک کی تاریکیوں سے توحید کی طرف پتا کی تاریکیوں سے سنت کی طرف گناہ سے اللہ ساتھ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بے چینی اور پریشانی سے امن و سکون کی طرف نکالے گا اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہم اہم موقع پر اپنی بڑائی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہم عبادتوں میں عبادتوں کے اندر بھی بڑائی کا حکم دیا اور عبادت کے بعد بھی بڑائی کا حکم دیا بدنی عبادت عبادتوں میں سب سے افدل عبادت نماز اور نماز وہ اللہ اور بندے کے سرمینے ایک مضبوط رشتہ ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اللہ اکبر اس نماز کے بعد بھی اللہ نے فرمایا خودی صلاح تو بندے شروع میں فخر اللہ قدیر اللہ الحم تو نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اللہ نے نماز کے بعد زمین میں پھیلنے کا حکم دیا روزی تلاش ہو لیکن روزی تلاش سے مت روزی کی بڑائی مت بیان کرو دکان کی تعریف مت کرو اپنے اوپر بھروسہ مت کرو دنیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کرو اس وقت میں بھی تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تم ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو تصمیر و تحری پر سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ و اللہ, اللہ اکبر مثال میں دے رہا ہوں یہ وہ خلمائے یا پرمات رقول سلبان اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اور بے ہے الحمد للہ ساری تعریف اللہ کے لیے ولا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ وہ کلمات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جن جن چیزوں پر سورج نکلتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں یہ کلمات ادا کروں سورج نکلتا ہے سیاہ پر سفید پر کالے پر گورے پر چاندی پر سونے پر دنیا جہان کے خزانوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے دنیا جہان کے خزانوں سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ کلمات ادا کروں تو یہ کلمات مثال کے طور پر اگر ہم نے پڑھے یا اور بھی دوسری تصویر تحلیل کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزغر اللہ القم تو اگر اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو کامیابی مل جائے گی اور کامیابی کیا ہے منزل مقصود کو پالو گے حلال اور پاکیز اور روسی اللہ تعالیٰ آتا فرمائے گا نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا جب نماز ختم ہو جائے جاؤ روزی تلاشو وہیں پر اللہ کو یاد کرو فسکر اللہ کثیرا قبیر اللہ, اللہ قیام اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلو کے بعد انسان کی تین حالت ہے یا تو انسان کھڑا ہوگا یا انسان بیٹھے گا یا انسان لیٹے گا سوئے گا تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرو کان رسول اللہ صلی اللہ نہیں تال رسول اللہ کر اللہ کو لہیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے لہذا ہر وقت اللہ کو یاد کرو نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو کیوں اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کے لیے زندگی ہے شیطان کے فتنے سے نجات ہے بالخصوص تاجروں کے لیے اس میں دلیل ہے جیسا کہ امام ترمیلی نے حسن روایت پکڑ کی اللہ علبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں یہ روایت جو ہے حسن ہے ولحل اللہ. کہ یہ سب سے بدترین جگہ کون ہے یہ تو معلوم ہے مسلم شریف سے حقل بلادیل مساجد ہوا وہ غزل بلاد اللہ سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے اس لیے صحیح حدیث ہے کہ ان جو آدمی سب سے پہلے مسجد آتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے صبح میں جو آدمی فجر کی نماز کے لیے آتا ہے مسجد تو اللہ کا ایک مقرب فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے یہ روایت حسن درجے کی اور اسی طریقے سے ان شیطان یگ ہی محدود شیطان سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا ہے اس لیے حدیث آتی ہے دوسری کہ سب سے پہلے بازار میں داخل مت ہو سب سے آخری میں مت جاؤ کیونکہ جیسے بازار کھلتی ہے پوری شیطانوں کی پارٹی بازار میں آ جاتی ہے اور جب مارکیٹ ختم ہوتی ہے تو شیطانوں کی جماعت مارکیٹ سے نکلتی ہے لہذا بیچ میں جاؤ بیچ میں آؤ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے بازار جاتا ہے شروع میں ایک شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے تو ایسی بدترین جگہ جہاں شیطانوں کی جماعت ہوتی ہے جہاں فتنے ہوتے ہیں جہاں برائیوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے ایسی جگہ پر اگر کوئی اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے من دخلسوخ میں یہ کام ہوں الف الف, الف, الف سیا اللہ اتبر جو بازار میں جائیں اور وہاں بھی اس کا دل اللہ کی بلائی طلب ریت ہو جیسے صحابہ بازار جایا کرتے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے جایا کرتے تھے اگر آپ بھی بازار جاتے ہو فلم میں توحید پڑھتے ہو دس لاکھ نیکی لکھی جائے گی حدیث صاحب حسن باب علماء اختاق کی تحقیق میں دس لاکھ کتنی دس لاکھ اللہ حکم اور دس لاکھ گنا معاف ہوں گے کتنے فوائد ہیں ذکر کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ نماز کے بعد بھی زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاشو یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حج کے بعد بھی کہا فیضا فضائی تم مناسب اللہ حج مکمل کرو کر تو اللہ کیا سبحان اللہ اور اللہ نے میدان جنگ میں جب دسوں سے ملاقات وہاں بھی کا اعتبار پر بھروسہ مت کرو یا ایوہ فی اللہ کثیرا اگر حق اور کی جنگ ہو جائے اور باصر سے ٹکراؤ ہو اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور اے میرے بھائیو بالخصوص پھر خصوص کے میدان میں کام کرنے والوں اے لوگوں کی تبلیغ کے راہ میں مشقت اٹھانے والو آؤ انبیاء کی تاریخ پڑھو آؤ ہارون علیہ السلام کی تاریخ دیکھو قرآن میں حضرت موسا علیہ سلاد وال نے اللہ سے زبان مانگی کیا مانگی زبان مانگی اللہ ہماری زبان کی لکنت کو ختم کر دے فصاحت و بلاغت ادا فرما اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے کیونکہ اس کی زبان ہم سے زیادہ سسی ہے واقعی ہارون وہ سہمنی لسانا لیکن کہاں کہ اللہ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے سینے کو کشادہ کر دے اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے ہمارے بھائی ہارون کو شریک بنا دے ہماری دعوت میں کیوں کئی نصبہ کے ہم تیری تصویر یاد کریں تاکہ ہم تیری تصویر یاد کریں اللہ وقت پر ونسپور اور ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں اللہ نے یہ بات یاد دلائی اس بات کو کہ کس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا اور کس طرح فراؤن کے محل میں تمہاری پرورش کی اور کس طرح ہم نے تمہاری حفاظت کی آزادی ذکری سبحان اللہ تم اور میرے بھائی. تم اور تمہارے بھائی تم اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ فیراون کے پاس دعوت دینے کے لیے لیکن میری ذکر میں کوتا ہی میرے ذکر میں کوتاحی مت کرنا اللہ بہت تبلیغ کے وقت بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس سے دلوں کی زندگی ملے گی جسمانی قوت ہوگی روحانی طاقت ہوگی اسی لیے اللہ نے اس نبی مکرم حضرت نگریہ علیہ السلام کو کہا جو بڑھاپے تک دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے ہمیں اولاد دے دیں آج ہماری ماں اور بہنیں بھاگوں پر بھروسہ کرتی ہیں پنیروں پر بھروسہ کرتی ہیں تام جنڈوں کا سہارا لیتی ہیں اور ایسے صاحب صاحب و عامل نجومیوں کے پاس جاتی ہیں اولاد دینے کے لیے جس کو خود ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا کوئی خبر نہیں ہے اے صاحبوں کے بعد جانے والوں اے عاملوں کے بعد جانے والوں اے نجومیوں کے پاس جانے والوں اور اے ان لوگوں کے پاس جانے والوں جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی کو غیر کی خبر نہیں اللہ آباد اللہ ہمارے سرون اگر کوئی صاحب اور نجومی کے پاس کسی کاہن کے پاس اور کسی ساد کے پاس جائے یاد رکھو چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا منع تھا جو کسی نجومی کے پاس کسی صاحب کے پاس کسی جادوگر کے پاس جائے اور مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کریں تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ حدیث تو مسلم شریف کی ہے نا اور احمد کی روایت ہے فصل بما یقور فقط محمد جو لوگ مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں کہتے ہیں آپ کا اولاد ہو جائے گی فن مزار کا پانی پی لیجئے فنا پیر کا دھاگا باندھ لیجیے فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھا دیجیے ملنا اور فلاں تعویذ کو گردن میں لٹکائیے اور فلاں جگہ کے مزار کی مٹی لا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیجئے جو شخص ایسے لوگوں کی باتوں کی تصدیق کرے فصل قبر ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی نے اس شریعت کا انکار کیا جس شریعت کو اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور کیجیے حضرت زکریہ نے جب بڑھاپے نے اولاد مانگی اللہ نے بشارت فنا رت الملائی کا سلف المحاص اللہیا وہ سب کلیم اللہ اللہ نے بشارت دی نیک اولاد کی بشارت دی اور ایسا بیٹا کہ اللہ نے فرمایا لم جہد لبو قبل و ہم نے کس نام کا اب تک کوئی لڑکا پیدا نہیں کیا سید حسور سردار ہوگا پانچ دامن ہوگا بے مثال ہوگا گراہوں سے دور ہوگا برائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی لیکن اللہ نے بشارت کے ساتھ شرط رکھا وہ اس کو رب کسی اللہ کو یاد کرو اے نیک اولاد کی تمنا کرنے والوں اور اے نیک اولاد کی تمنا کرنے والوں اے اپنے بچوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنے والوں پہلے رب کی بڑائی بیان کرو رب پر کسی اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو صبح و شام اللہ کا ذکر کرو تمہاری اولاد بھی نیک کو صالح ہوگی کیوں بلد اٹھائی کلو سے اللہ جب تک کہ انسان کی روزی پاک نہیں جب تک انسان کی روزی پاک نہیں اس وقت تک اس کا عمل بھی پاک نہیں ہوگا اور جب تک ایک انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل پاک نہیں ہوتا جب آپ کی روزی پاک ہوگی اور جب آپ کا دل پاک ہوگا آپ کی اولاد بھی پاک ہوگی دلیل ول بلدی وہ یقر جو نبات نرب بھی ول خبر دلا یخر زمین پاک ہوگی تو پیداوار بھی اچھی ہوگی ہے کہ نہیں اچھی زمین ہوگی تو پیداوار بھی اچھی ہوگی اور زمین اگر خراب ہے تو پیداوار بھی خراب ہے یعنی اگر گھر کا ذمہ دار گھر کا ذمہ دار اگر سنگر ہوگا تو کم سے کم اس کے بچے کیا ہوں گے ڈانسر ہوں گے اور شاعر کہتا ہے رب عراقان عرب البئی تب بھی بار فلا سلوم جب گھر کا ذمہ دار سنگر ہیں تو اس کے بچے ڈانسر ہوں گے اس پر ملامت مت کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرو گے تو اللہ رب العالمی تمہاری اولاد نیک کو سالے بنا دے گا اللہ کی بڑائی بیان کرو گے اگر جو اولاد خراب ہو گئی ہے تو اللہ اچھی کر دے گا یہ دلیل بھی موجود ہے اگر ہم اللہ کی بڑائی ابریائی بیان کریں گے ہونے والی اولاد نیک ہوگی نمبر ایک نمبر دو اللہ کی بڑائی اور بیان کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے اگر ہماری اولاد نہ اہل ہو گئی ہے تو اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے گا یہ اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ کے گفٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار آج نمبر پندرہ سولہ دیکھیے انہیں تک دے کہ وہ اللہ نے یہ دعا سکھائی جس آدمی کی عمر چالیس سال ہو جائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق ادا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں اور اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے راضی ہو جا اور اللہ میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے میری اولاد کو سدھار دے میری اولاد کو میرے لیے کیا کر دے سدھار دے کیا یہ ذکر نہیں تو اللہ کیا فرماتا ہوں اس دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں ان میں جو سب سے اچھا عمل ہے اللہ اسے قبول کرے گا یعنی اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی آپ کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے گا نمبر ایک نمبر دو نہ تجاوز و ان اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ اکبر دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ گناہوں کو نمبر تین پی اصحاب ہاد جنتوں کی جماعت میں شامل فرمائے گا کس نے بڑا فائدہ تو یہ ہے ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تعلیم اور تدفین دی ہے ایمان والوں کو اور قرآن کریم کے اندر دو سو اٹھ ست مقامات پر ذکر کی تعلیم کتنے مقامات پر دو سو اٹھ ست مقامات پر اور یہ ذکر جسے ہم ذکر ذکر کہتے ہیں یہ ذکر وہ نہیں ہے جو صوفیہ کی ہم جو مشہور ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا لا الہ لا الہ اور باد سفیہ اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اور کہیں ہو کی ضرب لگاتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے اگر حری سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے پورے کلمے کو پڑھنے کی فضیلت لا الہ الا اللہ پورا کلمہ پڑھو گے تو یہ فضیلت ملے گی صرف لا الہ لا الہ پڑھنا یہ ذکر نہیں ہے اللہ کی قسم لا اللہ پڑھنا صرف کبر ہے کیوں اس لیے لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں نہیں بلکہ آپ کو دونوں کے احساس پڑھنا پڑے گا لا الحا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ سے اگر کوئی صرف لا الہ لا لاح پڑھ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا گویا معبود ہونے کا انکار کر رہا ہے کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں انکار کر رہا ہے لہذا یہ کب ہے دونوں کے ایک ساتھ پرنا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سماعت الشیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل ذکر بتائی وہ کہاں کہ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت کرنا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سے اللہ کی بڑائی اور کبلیائی کvin 1989 ہوتا ہے اور قرآن کے بعد سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ظلیل یہ روائے ایسے میں دیکھ افضل ذک یعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاقع ہیں ایمان کی برانچے کتنی ہیں ستر سے زیادہ ہیں سب سے افضل لا الہ الا اللہ فرحنا تو پورے کلمیں لا الہ الا اللہ فرحنا یہ سب سے افضل ذکر ہیں اللہ اکبر اور بالخصوص اگر کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له, له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شہی القدیل اگر ایک دن میں دس بار پڑھے گا تو صحیح الترغیم والترمیدی وغیرہ کی روایت ہیں چار غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا <تصفح> کیا مطلب ہوا ہے نہیں سمجھ ملے گا جس میں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا له الملک ولہ الحمد وهو علیہ كل شہر قدیل عشر مرات كان كما اعصاق اربعات انفس من ملد اسماعیل اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے اسماعیل کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اگر آپ یہ کلمہ توحید دس بار پڑھو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر سو بار اگر آپ نے کلمہ توحید پڑھا جو سب سے افضل ذکر ہے تو آپ کو کیا ملے گا یہ سلجیے نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ له لہو الملک ولہ الحمد یہ دل میں تو حید یاد ہے یا نہیں ہے لیکن اس یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یاد بھی کریں اور اس کو سمجھے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں راہ اللہ الا کوئی معبود حقیقی نہیں و دکیلا ہے لا شریک شریق اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کے صفات میں اور نہ اس کی عبادت میں لہول ملک ساری بادشاہ اس کے لیے سماجوں پر زمینوں پر خلاوں پر سہراؤں پر زمین کے چپے چپے پر رب العالمین حکومت ہے ساری تاریخ اسی کے لیے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ایک دن میں اگر سو بار پڑھیں گے نمبر ایک دس غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا عشر مسلم ہے کتنا سواب ملے گا دس غلام اور غلاموں کی آزادی کا ثواب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فک و یعنی وہ اعمال جن احمان کی بنیاد پر بندوں کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے ان میں سے ایک کیا ہے غلاموں کو آزاد کرنا دائیں ہاتھ میں نام امداد ملے گا اللہ اگر یہ غلام آزاد کرتے ہیں جملہ شروع کے ساتھ تو اگر ایک دن میں سو بار کل توحید پڑھتے ہیں دس غلام آزاد کرنے کا سوا ملے گا نمبر ایک نمبر دو خود برہمیا تو حسنا سو نے کی لکھی جائے گی اللہ کتنی نیکی سو نمبر تین وہ عدو میں تو سید سو گنا معاف ہوں گے نمبر 4 وقانت لحيذ من الشیطان يومئذ اگر صبح میں اپ نے یہ کلمہ توحید پڑھا تو شام تک اللہ شیطان سے محفوظ فرمائے گا اور شیطان کا مطلب ہوا شیاطین الانس والجن انسانی شیطان بھی اور جناتی شیطان بھی اہل علم تشریح کی اس حدیث کے اندر کہ شیطان کے تمام خلیفہ عمل سے اللہ عبادت کرے جن کے حملے سے اجازتوں کے حملے سے دغا اور فریب سے فتنے سے فحاشی سے اریانی سے یعنی سواحی سے منکرات سے برائیوں سے اور تمام شیطانی گندے کاموں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اگر آپ نے ایک دن میں کلمہ سحی صدار فرقا اللہ اکبر اور پانچمی فضیلت ولم یاد احد یوم القیامہ اکثر من ولم یاد احد یوم القیامہ بی احد افبر الا رجل امیل اکثر من ذلك او کم اقال اور قیامت کے دن کوئی شخص نیکیوں اور سواب میں اس کے برابر نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو اتنا عمل کرے یا اس سے زیادہ عمل کرے یعنی شیخ ابن بعض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے بعد سب سے کلم توحید اللہ اکبر لیکن وہ کلم توحید ہمیں کیسے ادا کرنا ہے جس طرح ہمیں پڑھایا گیا اس طرح نہیں کہ جس طریقے سے لا رہا لا رہا صوفیاں کیا ذکر کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ذکر کی دو صورتیں ہیں عام لوگوں کی تصویر الگ ہے اور خاص لوگوں کی تسبیح الگ ہے عام لوگوں سے مراد علماء کو علماء اور طالب علم اور حامد الناس کو عام سمجھتے ہیں اور خاص سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ صوفیہ جو قبروں پر مراکبہ کرتے ہیں جو چلہ کشی کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں جو مدفون بزرگان ہیں وہ دلوں کے اوپر تصرف فرماتے ہیں ان کے ہاں تصویر کی تو شکل ہے کل میں توحید عام لوگ پڑھیں گے لیکن جو خاص طبقہ ہے جو صوفیاں کا ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں تصریح کا مطلب کیا ہے صرف हु हु کیا ہے؟ ہو ہو کیا ہو ہو؟ یا نہیں تو صرف اور صرف یا تو اِلَّ اللہ اِلَّ اللہ اللہ میں نے خود ایسے ماحول میں پروریش پائی ہے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں بڑے بڑے اثار صوبہ اور دستار کو دیکھا جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو کیا کہتے تھے اِلَّ اللہ اِلَّ اللہ اللہ اللہ اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس جو میرے رشتے میں بھی ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور بر شغیر ہندو پاک میں گھومتا ہے پیروں اور مریدوں کا پیر مریدی کا سلسلہ جاری کرتا ہے اس کی تقریر یوٹیوب پر موجود ہے عرض بخاری مصرف پڑھانے کے بعد بھی اس کو ہدایت نہ مل سکی منگان افیاد احمد وہ پیرا آخرت احمد جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا جو توحید سے اندھا ہوگا وہ شریعت سے بھی اندھا ہوگا اس نے اپنے بزرگوں کے بارے میں بیان کیا کہ ہمارے فلاں فنا بزرگ تھے جن کی شان یہ تھی کہ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو صرف کہتے تھے لا الہ پڑھو لا الہ پڑھو کیونکہ ان اللہ تک تم پہنچے ہی نہیں اعوذ باللہ لا الہ پڑھنا کلمہ کفر گفر بلکہ پورے پیش پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کیوں اس لیے کہ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں جبکہ معنی کیا ہے لا الہ ان للہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ سے تو یہ اس کی تقریر آج بھی گشت کر رہی ہے یوٹیوب پر اور دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے نجر ظاہر پرستی پر اگر کچھ اکلودانی سے سمجھتا جو نظر آدہ سب سونا نہیں ہوتا ہندوستان کے ایک بڑے رائے پوری عالم میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں نے ایسے ماحول میں سنا ہے اور علماء کے سامنے سنا ہے کہ جن کی فکڑی اور جن کے چبا اور دستار کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو شاید آپ یہ کہیں یہ وہ کرا عالم ہے ایک رائے پوری عالم نے تقریر کی تو پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا سارے لوگ بے ہوش ہو گئے کیا ہو گئے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے اور دوسری مرتبہ اللہ کہا تو سارے لوگ ہوش میں آ گئے استخر اللہ فر اللہ یہ دیکھو یعنی وہ یہ کہہ علماء کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ ہم تصرف اولیاء کے قائل ہیں ہمارے اولیاء کرام تینوں پر تصرف کرتے ہیں تینوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں یہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سا لا الہ الا اللہ تفلحو کہا سارے دوست دشمن ہو گئے لا الہ الا اللہ دعوت دیشر نے مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لڑحان کیا صحابہ کرام کو تکلیفیں دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی گرد میں رسی ڈالی گئی حضرت سوئیا کو شہید دیا گیا حضرت حضرت سوہیا کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا حضرت خمید کو پھانسی دی گئی حضرت خطاط کو آج کے انگارے پر لگایا گیا اگر نبی تصرف فرماتے ایک مرتبہ بول دیتے سارے لوگ ایمان لیاتے پارش کی سرزمین میں زخمی نہیں ہوتے آج کا جسم کسیان نہیں ہوتا یہ کون رائے پوری ہے کہ ایک مرتبہ لا اللہ پڑھے تو سارے لوگ میں ہوش ہو جائیں اور دوسری مرتبہ اللہ پڑھے تو سارے لوگ ہوش میں آ جائیں کیا یہ اس کوئی شرک ہو سکتا ہے اس نے بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے یہ تو دیکھو بخاری, بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف کتاب کاب الجنائس بارہ سو کچھ نمبر کی حدیث صلی اللہ عبداللہ بن سل باغ محدود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بن اللہ, اللہ بنائی علی بن سلول کی قبر مرائے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابئی بن کی قبر پر تشریف لائے کب لائے بعض ماتوفینا دفن ہونے کے بعد اور آپ نے اس کو قبر سے نکالا یہ کس کے الفاظ ہیں یہ اس بخاری کے الفاظ ہیں جس بخاری کے نام سے لوگوں کو بخار آتا ہے پڑھتے ہیں بخاری جو میرا کے محمد ہم اس کے قائل نہیں شاید ایک استعمال کیا یہ الفاظ مناسب نہیں لیکن پڑھتے ہیں بخاری جو بلا اس کے محمد آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اس بخاری کے الفاظ کے نبی صلی اللہ عبد سلول کے پاس آئے دفن ہونے کے بعد آپ نے قبر سے نکالا اور آپ نے اپنی کمیز پہنائی اللہ اکبر اور آپ نے اپنا مبارک تھوک لگایا لعاب لگایا پھر بھی اللہ تعالی نے اس کی مفرت نہیں کی سبحان اللہ بنکا نتی ہے نا وبا سے جو یہاں اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہوگا انشو اما ہم جہنم جس کا دل گندہ ہے اور جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو ذکر کا جو واضح اور صاف طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جس طرح ذکر کے لیے کہا ہے وہ اس کو رب کا, کا اپنے رب کو یاد کرو ذکر کرو اپنی جی میں چلاتے ہوئے نہیں جی میں یاد کرو تضر ہے نا آج بھی کے ساتھ آہستہ بغیر چلائے ہوئے آہستہ آواز میں اللہ کو یاد کرو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو ذکر کا حکم دیا ہے اور یہ ذکر اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوربراج نمبر ایک سو باون اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اکبر اور اگر یہ ذکر کرو گے تو یہ ذکر کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں انقلاب بربا کر دے گا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے لیکن اگر دنیا کو یاد کرنے والوں پیسے کو یاد کرنے والوں ریال ریال ریال ریاض دیکھا ہے کبھی کبھی سا ریال ریاض پیسہ پیسہ جو پیسے میں ڈوبنے والو ریال میں ڈوبنے والو دنیا کی طرف جانے والوں اور رات دن پیسہ ہی نظر آئے رات دن ریال پر خیالی بدلو اللہ کو یاد نہیں کرو گے سنو اگر اللہ کسی ذکر سے صافر ہو جاؤ گے سورج شہس نمبر ایک ایسے ذکر سے غافل لوگ اس مبارک رمضان میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو الحمدللہ للہ اور رات قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دس والا قرآن پڑھتے ہیں اور میں آج کی تاریخ میں بتا سکتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک مسجد میں ایک خدم قرآن پڑھتے ہیں اگر کوئی چلے میں دکھلا سکتا ہوں لیکن اس مبارک مہینے میں آنے کے بعد بھی اگر ہم کو قرآن کی توفیق نہیں ہم کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں تشریح و کی توفیق نہیں بازاروں کی طرف دوڑنے والوں کاروبار کی طرف دوڑنے والوں روزی وہی ملے گی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اگر ذکر سے بھاگو گے ذکری اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ذکر کا ایک معنی کیا ہے شریعت سلف نے معنی بیان کیا ذکر کا معنی شریعت یعنی جو شریعت سے منہ موڑے گا ایک اور دوسرا معنی جو ابن احباب کی تفصیلیں ذکر سمراز قرآن سکری زمرات اللہ نے قرآن کو ذکر کہا رو قرآن ذکر اللہ نے قرآن کو ذکر کہا وہاں کروں مبارک انہیں اللہ نے قرآن کو ذکر کہا یہ مبارک ذکر ہے جو قرآن سے بھاگے گا ڈی او سکھانے والوں سی ایگ کی سکھانے والوں انگلش میڈیم کی تعلیم دینے والوں ٹفل میں بوائے کیسے ماں باپ کے اتوار کی, کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی ساری تعلیم ہم نے دے دی ہم نے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی یہ بچے اگر قرآن و سنت کا علم حاصل کریں ہماری بچیاں قرآن و سنت کا علم حاصل کریں ہمارے گھروں میں سور بکرا پڑھی جائے دوسری سورتیں پڑھی جائیں گھروں کے اندر سکون اور عطمینان آئے گا گھروں سے شیطان نکل جائے گا گھر وہ جنت کا نمونہ ہوگا اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی لیکن اگر تم نے قرآن کو چھوڑا نمازوں کو چھوڑا شریعت کو چھوڑا دنیا کی چیزوں کو آگے کیا اللہ نے فرما سہ نہ ہوگا اللہ پرماتا اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے کیا بنا دیں گے تنگ بنا دیں گے اب تنگی کی تفسیر امام ابن کثیر نے سلف کے اقوال کی روشنی میں پیش کی کہ اللہ رب العالمین آپ کی قبر کو تنگ کر دے گا اگر تعلیم نہیں کرو گے اللہ خبر کو تنگ کر دے گا تلیم حتیہ کہ قبر ہو اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر اور دوسری تفصیل امام ابن کسی نے کیرج وہ چاہے کروڑوں روپیہ کما لو ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اگر اگر وہ ناشتہ کرتے ہیں پیرس میں تو جاپان میں ان کا لنچ ہوتا ہے اور لندن میں ان کا ڈنر ہوتا ہے لیکن تمام چیزوں کے باوجود سکون سے محروم ہیں جنہوں نے سکون نہیں ہے اور ہمارے ایک دوست ابھی دو سال پہلے تلابی کے لیے گئے تھے ناروے کے علاقے میں انہوں نے بیان کیا کہ یورپ کا حال یہ ہے کہ کم سے کم سالانہ ایک ملین لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی ایسے واقعات بیان کیے کہ بڑے بڑے تمام نعمتوں کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ ساری چیزوں میں ملنے کے باوجود بھی ان کو زندگی میں سکون نہیں ہے اللہ فرماتا شدم کا اس لیے کہ سمندروں کے کنارے اور پارکوں میں یہ لوگ گھومتے ہیں سکون کی تلاش میں لیکن سکون نہیں ملتا کیونکہ دل میں آگ لگی ہے وہ دل کی آگ کہاں پوچھے گی اللہ سینوں کو تنگ بنا دے گا چاہے اچھے لباس میں ہو چاہے اچھی بلڈنگ میں ہو اس لیے یہ اللہ کا حجاب ہے اس لیے اس ذکر سے متعلق میں اللہ بھائی قیم کئی اللہ علیہ کی بات کو پیش کرتے ہوئے اصل موضوع کی دروازہ ہوں کہ یاد رکھیے ذکر کی چند صورتیں ہیں ذکر کی چند صورتیں پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسما و صفات کا ذکر کرے یا سیوم یا برحمت کا سقیف اللہ کے اسما و صفات کا علم حاصل کرے اس لیے حسن بسی نے کہا سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے بڑا عالم کون ہے بھائی سب سے بڑا عالم والے عالم جو توحید کا علم رکھتا جو توحید کا اللہ کی توحید کا علم رکھنے والا اور اس کے بعد دوسرے نمبر کا علم عال عالم ہوا ہے شریعت کا علم رکھتا ہے دو صورتیں ہیں پہلا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے اسما و صفات کا تذکرہ کیا اللہ علی خبیر جیسے وہ حدیث ہے اسمن یعنی اللہ کی ننانوے نام ہے یہ کم یعنی یہ کم سو یعنی ننانوے نام ہے میں خلط جو ان ناموں کو یاد کرے گا یاد کا مطلب کیا ہے وہ تصویر نہیں رحمان رحیم دیکھا نا بہت ٹی وی کے اوپر اور بہت ساری جگہوں پر یہ سنے گا رحمان رحیم کریم یہ تصویر نہیں ہے اللہ اللہ یہ تسوی نہیں ہے صرف اللہ کی تصویر نہیں ہے اور اکبر ہو سکتی ہے تسوی اللہ اللہ تسوی نہیں ہے کیوں اللہ نے کہا وہ ربکبیر اللہ کی بڑائی دھیان کرو صرف اللہ اللہ کہنا تصویر نہیں ہے میں نے کیا کہا صرف اللہ اللہ کہنا یہ ذکر نہیں ہے بلکہ آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہنا پڑے گا ایک نمبر دو اگر اللہ کی بڑائی اور کریائی بیان کرنی ہے تو اللہ کے آسما و صفات کا تذکرہ کرو اور اللہ کے و صفات کا علم حاصل کر کے اگر آپ دعا کرو گے تو میں آپ کو آپ کو آپ کو آپ ایک گفٹ دے رہا ہوں اس میں شوگر شوگر کے مریض ہیں ضرور ہوں گے اگر شوگر کے مریض کو اگر کہا جائے شوگر فری دوا میں دے رہا ہوں آپ جتنا چاہیں آپ شربت پینے اور جتنا چاہیں مٹھائی کھا لے نقصان نہیں ہوگا تو وہ مریض سب سے پہلے دوا لے گا کہ نہیں میں آپ کو اللہ کے ذکر میں ایک ایسی گفٹ ایک ایسا گفٹ دے رہا ہوں جس کا مطلب کیا ہے جس کا نام ہے ٹینشن فری کیا ہے ٹینشن فری یعنی اللہ کا ذکر اللہ کے اسماعت سے فاص سے کرو گے تو ٹینشن فری ہو جائے گا دلیل مسر احمد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کے حدیث جس بندے کو ماضی کی کوئی تکلیف ہو مثال کے طور پر دس لاکھ ریال سے کاروبار کیا گھٹا ہو گیا ایک مثال یا مستقبل کی فکر ہو ماضی کا غم ہو اور مستقبل کی فکر ہو اگر یہ تو آپ اللہ من عابدن. ابن عابدن. ابن سید فی الفی قباعد نہ حکم اسلب اللہ جو یہ دعا پر ہے جس میں اللہ کے اسماء صفات کا تذکرہ ہے اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اللہ اس کے غم اللہ تعالی اس کو خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال فرمائے گا یعنی اللہ اس کو دنیا میں بھی خوشی دے گا مومن کے لیے دنیا میں خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں کل بھی فومیت رکھو جو قرآن پر عمل کرے گا جو اسلام پر عمل کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشی ہے اور اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس کو خوشیاں ادا کرے گا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے کیا کہا, کہا؟ نبی ہوا یا رسول اللہ صلیم اللہ, اللہ کے رسول صلیم کیا ہم اسوا کو سیکھ لیں کیا ہم اسوا کے سیکھ لے لیں یعنی ہمیں سیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ اللہ نحفظ ہوا یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو یاد کر لیں یاد کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اس لیے زبانی پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہے صرف بلکہ زبانی بھی یاد کرنا اور اس سے زیادہ اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا صحابہ نے کہا کیا کہ ہم اسے سیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو ایس مدمے میں شریک لوگوں سن لو تیرے نبی کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس حدیث کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس دعا کو یاد کرے اس کو سیکھے یہ ٹینشن فری ہے جس میں اللہ کے اسما سفاج کا تذکرہ ہے یہ سب سے حظیم تصویر ہے قرآن مجید کے بعد اور سب سے حدیم ذکر ہے اور دوسرا ذکر کیا ہے یہ قرآن کا علم حاصل کرو آج ایسے لوگ ہیں جو ابھی نماز پڑھے تیس اور پچیس سال سے ابھی ان کا روکو صحیح نہیں سجدہ صحیح نہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں، اَنَبِي ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی کیا میں نے کہا ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز قبول کیوں ذکر سے کیونکہ رکو صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکو صحیح نہیں کرتا رکو سجدہ صحیح نہ ہونے سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ حدیث صحیح ترغیب کی ذرا یاد رکھو اس ذکر کی مجلسوں کا اور ذکر کی محفوظوں کا اہتمام کرو حلال حرام کا علم حاصل کرو اللہ آپ کو جنت کے باغ میں جگہ دے گا یعنی جو قرآن حدیث کا علم دنیا میں حاصل کرتا ہے کابا کے رب کی قسم گویا وہ جنت کے باغ میں چر رہا ہے میں پھر جملے کو دوہراتا ہوں جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے دلیل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا مر تم جن فرتا جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کیا کرو چر لیا کرو صحابہ ماریا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا باپ کیا ہے تو آپ نے فرما ہے نا ذکر ذکر کی مجلس ذکر کے مجلس مراد وہ نہیں کہ حلقہ بنا کر عبد بن مسعود کے زمانے میں لوگ کنکری کے اوپر کنکر پر کیا پڑھ رہے تھے تصویر پڑھ رہے تھے اور یہ کنکر پر جو تصویر پڑھتے ہیں یاد رکھیے یہ کنکر کا راستہ جو ہے یہ کنکر شنکر کا راستہ دکھلاتا ہے یہ کنکر کن نہیں جاتا شنکر کیونکہ دلیل موجود ہیں جتنے لوگ ہلکا بنا کے تصویر پڑھ رہے تھے حضرت عبد اللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کنکروں سے مار کر کے بھگایا اور کہا کہ ان بہت سیاد تم اندیم اخصلا تم اس کی جگہ پر تم اپنے گناہوں کو شمار کرو اپنی خلطیوں کو یاد کر کرو رو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اللہ بہت انہوں نے کیا کیا میں بھیا اب آپ کے رحمان رزن خیر ہم تو خیر کی نیت سے کنکر پر تسبی پڑھ رہے ہیں کہاں سے سنونی یہ کنکر پر جو تشوی آپ لوگ پڑھ رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابہ نے کیا نہیں تو یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر ہو اور یہ ممکن نہیں ہے یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو صحابہ نے نہیں کیا آپ کر رہے ہو اس کا مطلب کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کو ہدایت ملی ان کو ہدایت نہیں ملی یہ امپوسبل ہے یہ ممکن نہیں اور اگر یہ ممکن نہیں او باب وا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مار مار کے بھگا دیا امر بن سلمہ کہتے کتنے لوگ اس کنکر پہ تصویر پڑھ رہے تھے سب کے سب خوارش کی جماعت میں چلے گئے اور انہوں نے صحابہ سے جنگ کیا اعوذ باللہ اس لیے جو آدمی چاہے جتنا بھی ذکر کرے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ چھوڑ دے گا تو اسے منزل کبھی نہیں مل سکتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذکر کی مجلی یہ جنت کا باغ ہے حضرت عطا بن نبی ربا جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شہید شاگرد ہیں مسسر قرآن ہے مکے کے اندر اور عطاب نبی رباح کا مقام میں آپ کو یہ بتاؤں حضرت سعید بن مصعب کے سامنے جب قرآن کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا قرآن کا کوئی سوال کیا جاتا تھا جواب نہیں دیتے تھے کیسے کہ عطاب نبی رباح سے پوچھو اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا علم ہم سے زیادہ حاصل کیا کس سے عبداللہ بن عباس سے عطاب نبی رباح کہتے ہیں کہ جنت کا ماض کیا ہے مجالسک یہ مجالس حلال اور حرام ایسی مجلس جہاں حلال اور حرام کا تذکرہ کیا جائے تو میرے بھائیو ذکر یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کا علم حاصل کرو آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا الحمد رب رف العالمین الحمد للہ رف العالمین یہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبنی کے ساتھ دور کیا کرتے تھے وہ رمضان جس رمضان میں امام شافی رحمت اللہ ساٹھ ختم قرآن کیا کرتے تھے وہ رمضان جماعتہ تھا حضرت زہری تمام حدیث کے بیانات کو چھوڑ دیتے تھے قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے تھے یہ رمضان و مہینہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا امام مالک حدیث اور سب کی خدمت کے مقابلے میں قرآن پڑھا کرتے تھے سب خیرات کیا کرتے تھے یہ رمضان و مہینہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شام تک ختم قرآن پڑھا کرتے تھے یہ رمضان وہ مہینہ جس مہینے کے اندر سلفال زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے اس مہینہ آنے کے بعد بھی ہمارے دنوں کے اوپر لگا ہے اور ہم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا ہم نے تلفظ حاصل کے ساتھ قرآن نہیں سیکھا ہمارا فات صحیح نہیں ہے ہمیں رکو کی دعا یاد رہی ہمیں سجدے کی دعا یاد نہیں یاد رکھو مسلم سلاد ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہری کرتے ہیں یا تو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز میں گھومتے ہیں جو سامان کبھی نہ ملا ہو گھڑی گم ہو گئی کہاں ہے نہیں جو غفلت والی نماز ہے بے توجہی والی نماز ہے اس کو نماز میں خیال آئے گا آپ کی گھڑی آپ کے گاڑی میں آپ کا موبائل آپ کے فراج جگہ پر رکھا ہوا ہے تو یہ, یہ جو کیسیت ہے ہماری نماز میں جو روحانیت پیدا نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام نہیں کیا حضرت حباب نبی ربا کہتے جس مجلس میں حلال حرام کا علم دیا جائے تو و سنت علم دیا جائے یہ ذکر کی عظیم ترین مجلس ہے اگر ہم اور آپ ہاں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں ہمیں ہمارے ہمیں ایمان کی زندگی دے گا اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے مثل الدیت تربی الائیت ترب جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث مثل البئی اللہ مثل البئی مثل البئی کروفی ہے اسم اللہ کا مسل جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جائے اس گھر کی مثال زندہ کی ہے اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے اس کی مثال مردے کی ہے اس لیے حدیث آتی ہے بہن پکڑا سی سورج البکرا جاتا تو کل شیتان جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا مثال کے تو ایک مثال دیتا حدیث مسلم شریف کی ہے ایک آدمی گھر میں داخل ہوا اور دعا پڑھ کے داخل ہوا وحیدہ وہی دا, وَئی دا, دا دخل یا فَذكر اللہ ہوں یا منزلہ ہوں بدا کر اللہ اپنے داخل ہوا اللہ کا نام لے کے داخل ہوا مسلم شریف کی روایت ہے اور اب داؤد کی روایت ہے اللہ نے سلو کا خیریت مول المخرج بسم اللہ وجنا بسم اللہ خرجنا وحل اللہ ربنہ تو جب یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان دوسرے شیبان سے کہتا ہے ماں رکم المی طلشا تم کو آج رات گزارنے کی جگہ نہیں ملے گی اور رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا اگر دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے تو شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور آپ کے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا اور اگر بغیر دعا پڑھے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے ادرک تم المبی آشا تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور رات کا کھانا بھی پا لیا کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں ذکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں اتنے بڑے مجمے میں کتنے لوگ ہیں جو آج مسجد میں داخل ہوئے تھے یہ دعا پڑھ کے داخل ہو بخاری کی حدیث ہے جس بخاری کے نام سے کچھ لوگوں کو بخار آتا ہے نا آپ لوگوں کو بخار تو نہیں آتا بلکہ ہمارے بھائی بخار اتارتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے جو آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت ہو، اللہ کا ذکر کرے اور یہ دعا پڑھے کون سی دعا آئی اوز بل کریم وہ سلطان پھر زمین سو بخاری کی حدیث ہے جو آدمی یہ دعا پڑ کے مسجد میں داخل ہو شیزان کہتا کہ پورے دن اس کی مجھ سے حفاظت ہو گئی یعنی میرے فتنے سے یہ محفوظ ہو گیا اللہ حکمر اور سن لیجیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ آدمی جمل کی اللہ حکم خیر کیا خیری القمین آناکہم آناکہم آناکہم آناکہم آناکہم آناکہم بلا بلا رسول اللہ کاللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمایا سب سے پاکیزہ عمل سب سے بہتر عمل را اللہ راہ میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر دشمنوں کی ملاقات ہو دشمن تم کو مار دے یا تم دشمن کو مار دو اس سے بھی سسنگ عمل میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو آپ نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی برائی تصویر و تحلیر کی ریائی قرآن کی تلاوت یہ وہ چیز ہے کہ آپ بڑے بڑے دشمنوں پہ غالب ہو جائیں مثال کے طور پر ایک آدمی تحج پڑھنا چاہتا ہے تحجب نہیں پڑھ پاتا ایک آدمی مال خرچ کرنا چاہتا ہے مال کی محبت میں مال خرچ نہیں کرتا ایک آدمی دشمن کے حملے سے کیا ہے کمزور ہے یعنی دشمن اس پر حاوی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے یاد کر لو اگر یہ ذکر کرو گے اللہ قیام الین کی توفیع دے گا تحجد کی توفیع دے گا جو آج یہ تحجد پڑھ رہے ہیں یہ جو ترابی کی نواز آپ پڑھیں گے قیام الین اس کی فضیلت کے لیے ہی کہتی ہے صحیح الجام کی حدیث علیہم اللہ فیمر وسول فیمس بکر وسول الاربیر حدیث ذرا خور سے سنیے آپ نے فرمایا قیام الین کا اہتمام کرو اے رمضان میں تنابی پڑھنے والوں منقام ابھی اشر آیات لم یکتن من الغافلین غیر رمضان میں بھی اگر دس ایسے بھی تحجد میں پڑھو گے اللہ غافلوں کی جماعت سے نکال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیام الین یہ تحجد تم سے پہلے نیک لوگوں کا شعار رہا ہے یہ تحجد تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا یہ تحجد اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور یہ قیام الین اگر پڑھو گے جو گناہ ہونے والے ہیں ان گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا محمد رسط اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ کے اندر اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ایسی خبریں اس تحجد کی نماز کی برکت سے ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کا سینسر کا مرض صحیح ہو گیا اللہ نے ٹی وی کی بیماری سے شفا دے دی ہے کیوں اس لیے نبی فرماتے ہیں یہ وہ تحجد کی نماز ہے لیکن اس تحجد کی نماز کی توفیق ملے گی ذکر سے کیسے گی دلیل من ظن بالمال پوری حدیث نہیں پڑھ سکتا आखिर फरमा من ظن بالمال اجر فقهم وخاف العدو ان يجاهده وخاف الليل ان يكابده فليكثر فلیف يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جو مال کی محبت میں گرفتار ہے مال کی محبت میں جو گرفتار ہے نبی نے اس پر دعا کی ہے کئی ساتھ دینار و دیر ہم دینار و دین کے بندے ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائیں روپیے پیسے کے بندے دینار و دین کے بندے ہلاک ہو جائیں ان حوثی وہی لمبی ہوتا اگر پیسہ مل جائے تو خوش اور پیسہ نہیں ملے تو نہ خوش اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں گرفتار ہے اور جو دشمن کے حملے سے دوچار چار ہے دشمن لگا وہ کے آگے پیچھے سازش کر رہا ہے شیزان بھی دشمن ہے اور انسان بھی دشمن اور وہ ہاں اللہ رہی رات میں قیام العین کرنا چاہتا ہے لیکن قیام الین کی تو سیکھ نہیں ہے تو کیا پڑھنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے کون سا ذکر سبحان اللہ الحمد للہ اکمر اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے ذکر سے قاصل ہیں جو ہمیشہ پیسہ گنتے ہیں جو لوگوں کے چہروں کو پڑتے ہیں جو لوگوں کی گنتی کرتے ہیں اللہ کی بڑائی نہیں کرتے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ مت طلب کرو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں مت بیٹھو ولا کلب ان ذکری نہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات مت دنیا جس خلوص میں گرفتار ہے جس میں خلوص نہیں ہے جو دنیا دنیا میں گرفتار ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہے اے نبی اس سے چہرہ پھیر لیجئے کیا پھیر لیجئے تو آپ کس کے ساتھ نفس اور میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ میرا وقت بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے میں اپنے وقت کو بھی انشاءاللہ یاد کیا ہوں کہ کب ختم کرنا ہے وقت قریب ہے ایک حدیث میں سناتا ہوں حدیث سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے قلوب روشن ہو جائیں گے حدیث کی رواج کرنے والے صحابی حارث اشعری ہیں کیا نام ہے صحابی کا نام حارث اشعری امام ترمیدی نے کہا حدیث الحسن صحیح غریب حدیث صابر حضرت حارث اشعری رواد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہیا بن ذکریہ کو یہ بن یہ کون تھے انسانی اسلام کے خالا زاد تھے اللہ نے یہ ذکریہ کو حکم دیا حریف اطراف کہ پانچ باتیں بنی اسرائیل کو بیان کرو کتنی باتیں پانچ باتیں پوری لمبی حدیث ہے ان میں سے ایک بات یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ان پانچ باتوں میں سب سے آخری بات کیونکہ وہ سنی کہ میں پانچوں بیان کر سکوں علماء نے بیان ضرور کیا ہوگا سنتے ہی ہوں گے سب سے آخری بات جو حضرت یحییٰ نے بیان کیا بنی اسرائیل کو وہ عام رکم انتر اللہ ایک آدمی ہے جو دشمن کے حملے سے دو چار ہے دشمن کی پوری فوج اس کا پیچھا کر رہی ہے دشمن کی فوج اس کا پیچھا کر رہی ہے اور دشمن کی فوج کی جگہ کے ہے اور اس کے پیچھے دشمن کی فوج ہے دشمن کی فوج سے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے ایک مضبوط قلعے میں آ گیا کہاں گیا مضبوط قلعہ قلعہ میں آیا دیکھا گیٹ کھلا تھا اندر داخل ہو گیا جب اندر داخل ہو گیا تو دشمن کی فوج ناکام ہو گئی کہا گیا اب ہم اس قلعے کے دیوار کو نہیں توڑ سکتے اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دشمن کے حملے سے محفوظ ہونے کے لیے ایک انسان قلعے میں داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی اولاد بھی محفوظ ہوتی ہے وہ روایت بخاری شریف کی جو آدمی اپنی بیوی بی سے ملاقات کے وقت قبل الشما ہم بھی سبھی سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ ہمیں جنبی شیفان جنب شیفانہ اگر یہ دعا پڑھ لیا لمبے دور رہو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر یہ ہم دعا نہیں پڑھتے تو شیطان نطفے کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے دلیل منیجنکاروں اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم ان کی اولاد میں بھی داخل ہو جاؤ اولاد میں شریک ہو جائے اس کی تفصیل دیکھیے آپ کہ جو آدمی بیوی بی سے ملاقات کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا شیطان نسخے کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے لیکن جو پڑھے گا وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا اور ہونے والا بچہ بھی شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ اتنی بڑی عظیب حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کیا اس کے بعد بھی اللہ کی یاد سے قافل رہو گے اس لیے آئیے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں آپ کو سناتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے حضرت وہ سے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کو غلط راستے پہ ڈال سکتا میں تم کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے سے مت بھولنا یعنی yani, فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو بعض خول کے مطابق تشہد کے بعد جو دعائیں تشود اور ضرورت کے بعد جو دعائیں ان میں سے پڑھنا ہے یہ افضل ہے یا نہیں تو فر نماز کے بعد آپ نے فرمایا اس دعا کو پڑھنا مت بھولنا اللہ علا ذکری کا عبادت اللہ کا وہ خوشنی عبادت اللہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اللہ میری مدد فرما اپنے شکر پر یعنی جو دی ہیں اللہ میں ان پر شکریہ بھی ادا کروں اور اللہ میری مدد فرما اچھی عبادت پر شیخ الاسلام ابن تعمیہ فرماتے ہیں میں نے سنت کی تمام دعاؤں پر غور کیا سب سے زیادہ جامع دعا جس میں بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے سب سے زیادہ جامع دعا جو مجھے نظر آئی وہ یہی دعا ہے جس میں ذکر کی اللہ سے توفیق مانگی گئی اللہ مین اللہ ذکر کا وہ شکر کا عبادت لہذا ہم کو اور آپ کو اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے اور ذکر کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اخلاص اختیار کریں یعنی ہماری نیت کیا ہو خالص ہو یا خالی اور دکھاوے سے پاک ہو بعض لوگ جناب عالی نو کی تصویر ہم پڑھتے تھے اپنے استاد سے لکھنؤ میں تو ان کی تصویر اتنی لمبی چوری ہوتی تھی کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے اتنے دانے پہ تصویر پڑھتے ارے بھائی بوڑھا صحیح بات جس کو حافظہ نہیں ہے اس کے لیے علماء نے اجازت دی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دانے پر کنگر پر تصویر نہیں پڑی بلکہ عبداللہ اللہ بن مسعود نے مارا مسلم ترمیزی کے الفاظ ہیں یہ تصویر ایسے پڑھو فہم نہ مسمن سے خاص یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگلیوں پر پوروں پر تصویر کرتے تھے فہین نہ خاص قیامت کے دن یہ گواہی دے گی انگلیاں حدیث بالکل صحیح ہے ترمی کی اس لیے اس کے اوپر تصویر پندے کی کوشش کیجیے اللہ کتاب اخلاص ہوگا تو کبھی بھی کنکر کا اور کبھی بھی آپ دوسرے دانوں کا سہارا نہیں لیں گے بلکہ آدمی کو چاہیے اپنے عمل کو چھپائے نمبر دو جب انسان ذکر کرے تو اس کا قلب حاضر ہو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں کسی کو الحمدللہ للہ کہہ رہے ہیں گالی دے رہے ہیں حرام پیسے سے بلڈنگ بنا لیا حرام پیسے سے بلڈنگ بنا لیا اللہ نے کرے اور اس پر لکھا ہاضامن فضل ربی کیا لکھ دیا ہاضامن فضل ربی یہ ذکر ہے یہ مذاق ہے اللہ کی آئی کا مذاق کا دعا ہو اسی طرح ذکر کے آدان میں یہ ہے نقص کا تذرا آج بھی انکساری کے, کے ساتھ دعا کرو کیا مطلب اللہ کو یاد کرو آج انکساری کے, کے ساتھ اللہ کے در خوف سے کاپو اور خیفا بغیر چلائے ہوئے بغیر آواز کے حضرت زخری علیہ السلام کو اللہ نے برحافے میں اولاد دی کیسے اللہ کو یاد کیا ان آداب کو وہ ندان خفیہ اپنے ربوا حصہ پبارا اسی طریقے سے ذکر کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان وضو کے ساتھ اللہ کو یاد کرے قرآن پڑھنے کے لیے تو اللہ مستل قرآن اللہ پاہد یہ حدیث حسن درجے کی انسان کو باضو ہو کے پڑھنا چاہیے لیکن عام جو ادکار کرتے ہیں تشوی تحریر تو اس میں وضو ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ کیا ہو انسان وضو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سزائے حاجت کرنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے طہارت حاصل کری آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے فرمایا ان اذکر اللہ علی غیر مجھے یہ پسند نہیں ہوا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کو یاد کروں صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں بھی جب اللہ کو یاد کرتے تھے تو آپ کیا ہوتے تھے اسی لیے جو حدیث آتی ہے کہ انسان بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد بھی کیا کرے تو وہ اسی لیے صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لے اور پھر سو رقد و حد وہ جنوب کیا ایک آدمی جنوبی ہو کر کے سوئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کیا ہے کہ وضو کر لے کیا کر لے ظاہر سی بات ہے کہ جنابت بغیر کچھ جنابت کو آدمی پاک ہو سکتا لیکن اگر سو جنوبی آدمی تو اس ضرور کر لیں اس سے معلوم مومن کو عام حالتوں میں بھی باوضو ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے تو با ہو کر تہارت کی حالت میں یاد کرتے تھے اور اخیر میں میں آپ کو رخصت کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی رضا خوشبی حاصل ہوگی سیبان کے فتنوں سے نجات ہوگی ٹینشن فری اللہ کی طرف سے آپ کو انعام مل جائے گا آپ کا قلب روشن ہو جائے گا اور اللہ روزی میں کوشادگی ادا کرے گا اور اللہ رب العالمین اللہ تعالی فرقتیں ادا کرے گا کیونکہ امام صاحب اور دوسرے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں میں تو کیا پڑھتے ہیں اللہ مداری کے لیے سیما سے اللہ جو تون نے نعمتیں عطا کی ہیں ان میں کے اندر کیا برکت عطا فرما اسی طریقے سے اگر ذکر کریں گے ایمان کی مٹھاس اور خلاوت ملے گی اور ذکر کے ذریعے سے علم اور معرفت کے دروازوں کو اللہ کھول دے گا اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ غیبت اور شکلخوری سے محفوظ رہتے ہیں اور جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے لیے مقبرت کی دعائیں کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھو جو آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ آبائی بیماری سے محفوظ رہے گا وبائی بیماری سے محفوظ رہے گا لکھ لو شیخ الاسلام تینیہ کے بارے میں ابن سیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب عابل السعیب سعید میں اللہ نے ذکر کی کے ذریعے اتنی ان کو قوت دی جسمانی قوت اور روحانی قوت دی کہ اللہ نے زندگی میں اتنی برکت دی اور اتنی قوت دی ایک دن میں جتنا لکھتے تھے ایک دن میں جتنا لکھتے تھے قاصب ایک ہفتے تک اس کو صاف نہیں کر پاتا تھا یعنی خوشخط کاصب اس کے ایک ہفتے تک اس کو نقل نہیں کر پاتا تھا یہ ذکر کی برکت ہے کہ اللہ نے علمی برکت تھی اللہ نے جسم میں قوت دی اور اللہ رب العالمین نے ان کے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دی اور ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کو آپ کے لیے تیار کرے گا کیا کرے گا دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لطیف ابراہیم علیہ لتنسری نبی میراج کی رات میں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات یعنی میری ملاقات معراج میں کس سے ہوئی یہ معلوم ہے نا اور یہ ملاقات کیسے ہوئی آپ پڑھیے الوداع نہایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدے معمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کیسے لگائے تھے ٹیک لگائے تھے بالکل صحیح روایت اور بدراہم نہای میں دائیں طرف مومنین کے بچے تھے اور بائیں طرف کفار کے بچے تھے اس لیے ایک صحیح روایت میں نے پڑھی ہے یہ جو مجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنین کے بچوں کے بارے میں وعبنا في رمي حديث بالقسية عبنا في أطفال المؤمنين في الجنة في جبل من جبال الجنة يدفلوا من راهيم وساها حتى يدفعونهم إلى أبائهم إلى يوم القيامة حتى يدفعونهم إلى أبائهم يوم القيامة صحيح الجامعة حديث بالقسية جو مومنین کے بچے ہیں شرخاری کی مدت میں مر جاتے ہیں وہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ میں ہوتے ہیں ابراہیم اور سارہ علیم السلام کی حفاظت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے باپ کے حوالے کریں گے اور دوسری بال کو صحیح حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا مشرقین کے بچے کے بارے میں مشرقین کے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں آپ نے فرمایا ہم خزم ونت وہ جنتوں کو کیا ہوں گے خادم ہوں گے تو اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا محمد آخر من, من سلام سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہو اور انہیں بتاؤ جنت کی زمین بہت پاک ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے لیکن بغیر عمل کے وہ چکل میدان ہے جنگل جنت کے بیل فون اور جنت کے پستے اور جنت کے باغ تیار ہوں گے کیسے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر پڑھنے سے تو ہم کو رات کو بھی وہ تصویر اسی انداز میں پڑھنا چاہیے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور صحابہ کرام نے سیکھا اور صحابہ سے طابعین نے سیکھا ہم دوسری انداز میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح سے جس طرح ادباس صوفیہ خو کا نعرہ لگاتے ہیں یہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں بلکہ میں نے ایک جگہ جا کر کے دیکھا جس وقت میں ہدایت بھی آ رہا تھا میں ایک جگہ گیا اسی رمضان میں تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ذکر میں ہیں اور سفر بے ہوشی تاری ہے یہ واقعہ سن لیجئے کیا ہے میں ایک مسجد میں داخل ہوا بہار کی مسجد میں بہار کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو رمضان کے آخری ایشن میں دیکھا کہ لوگ بے ہوشی تاریخ بھائی بے ہوشی کیا ہے سب کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور مراقبہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مراقبہ کر رہے ہیں عرد باللہ عرد بلّہ مراقبہ کر رہے ہیں شہد کا مراقبہ کر رہے ہیں عرد باللہ یعنی خیشیت کا تصور کر رہے ہیں کیوں اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر پیر کی نگرانی کے اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کا مری اس کا پیر اس کو چاہے تو گمراہ کر دے یا اسے تباہ و برباد کر دے استخر اللہ استقف اللہ اللہ نے ایسے ماحول سے نکال کر ہمیں اللہ نے تو حید سنت کے ماحول میں جگہ دیا ہے ہم اور آپ اللہ کی بڑائی کی ریائی بیان کرے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے پاک اور صاف حالت میں کوشش کرے اللہ کی تصویر و تحلیل بیان کرے اور رو, رو چلا چلا کر اور شور ہنگامہ کر کر کے جو لوگ تصویر بیان کرتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ تصویر کے نام پر ذکر کے نام پر یہ گمراہی کا طریقہ ہے مسلک کے مسلک کے سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیری گئی ہے یہ سڑک شاہراہ ہے سے ختم ڈگا غار گمراہی میں جا کر وہ گرا ویرا بشت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو سعادت کی مجلس بنائے اور اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے مکتب الجالیات کے مدیر اور ان کے مہاون اور ان کے علماء اور مشائف اور دہات اور جو لوگ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحان جزا رہا ويبيض وجوههم في الدنيا والاخره كما اسل وجلعنا ان يجمعنا وياه في دار كرامته وملائكه عمال ولا بدون الا من اتى الله بقلب سليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمه انك الوهاب صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته Thank <laughs> you.